دونوں حیوان کی جنس کے نیچے ہیں لیکن انسان کے اپنی خاص خوشیات ہیں بیر بکرے اپنی خاص خوشیات ہیں اس وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ داوی اپنی اپنے خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ان میں سے انتہائی اور ان میں انتہائی بہت پائے جاتے ہیں انسانوں اور بے بغرے دوری پائی جاتی ہے جیسے سفید اور سیاہی ہیں رنگ کے زمین میں آتا ہے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 بصر جو ہے آنکھ ہونے کو آنکھ دیکھ سن وماں وہ شخص جو آنکھ رکھنا چاہیے تھا ابھی نہیں بیچارے کا نہ ہو گیا تو یہ دن دونوں کو آدم اور ملکہ بصر ملکے کو کہتے ہیں آنکھ کا ہونا آدمِ ملکہ یعنی اماں بصر کرنا ہونا بینائی کرنا ہونا اس طرح تقابل ایجاب و شلب جو کہ جملۂ خبریاں میں ہوتی ہے ہاں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 اور آگے انشاءاللہ جو ہے آنے والی اشتہشے پر ایک اتفاق کرتے ہیں